أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين صدق الله العظيم آج ہمارا سبق انشاءاللہ اللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 38 سے شروع ہوگا سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں قل للذین کفرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کافروں کو اینتہ اگر یہ کافر رک جائیں ان کاموں سے جو کرتے آ رہے ہیں یغفر و ما قد سلف تو ان کے سارے گناہ جو اسلام سے پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے اگر مسلمان ہو جائیں تو پہلے جتنے بھی گنا انہوں نے کیے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے وہ فقت مبت سنت الا اور اگر اپنی وہی کفر کی عادت رکھیں گے تو آپ ان کو کہہ دیجیے فقط مبت سنت ان سے پہلے جو کافر گزر چکے ہیں نا ان کے بارے میں ہمارا قانون نافذ ہو چکا ہے سنت قانون کو کہتے ہیں طریقے کو کہتے ہیں اگر یہ کفر کی اپنی پرانی روش پر قائم رہیں تو ان سے پہلے جو کفار گزرے ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہم نے کیا ہے ان کے ساتھ بھی کریں گے یعنی دنیا میں ان کو ہلاک کر ڈالیں گے آخرت میں عذاب دیں گے جیسے دوسری قوموں کے ساتھ کیا ہے ہم نے چنانچہ یہ مکے کے مشرقین اور عرب کے کفار قتل بھی ہوئے اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ہوگا اور جو غیر عرب کافر ہیں ان کے اوپر جزیہ مقرر کیا جائے گا یہ بھی ایک طرح کی ہلاکت ہے ذلت کے ساتھ وہ جزیہ ادا کریں گے مسلمانوں کو تو زلیل انسان مردہ ہی ہوتا ہے نا سورہ انفال کی آیت نمبر 38 اور جو آیتیں پہلے گزری ہیں ان میں اور اس آیت میں کیا ربت ہے کیا جوڑ ہے ربط تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالی نے کافروں کے اقوال کافروں کے افعال کافروں کے اموال جو غلط طریقے سے سامنے آتے ہیں ان پر عذاب دینے کا ذکر فرمایا تھا یاد آیا اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ کافر چاہے جتنا بھی مال خرچ کر دیں یہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے یہ ناکام ہی ناکام رہیں گے تو کامیابی کا راستہ کیا ہے دیکھا کتنا خوبصورت جوڑ ہے پچھلی آیتوں میں یہ بتایا کہ کافر اپنے اقوال اپنے افعال اور اپنے اموال کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم کی خوراک بنتے جا رہے ہیں بہت کچھ کر کے بھی ناکام ہیں تو ان کی کامیابی کا راستہ کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحان تعالی وہ کامیابی کا راستہ بتا رہے ہیں قل للذین کفروا آپ کہہ دیجیے کافروں کو اینت ہو اگر وہ ان بدماشیوں سے سرکشیوں سے دشمنیوں سے باز آ جائیں یو ما قد صلف جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ان کو معاف کر دیا جائے گا معاف کر دیے جائیں گے تو کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہاں بولو بولو معاف کر دیے جائیں گے تو کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو کامیابی کا راستہ صرف یہی ہے کہ بدماشی چھوڑ دو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ پوری دنیا کے سامنے جھکنا پوری دنیا کے سامنے بکنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے امریکہ نے بیس سال تک افغانستان میں اپنا مال خرچ کیا کچھ ملا امریکہ کو ہاں ایک چیز ملی ہے ذلت پوری دنیا میں اس وقت امریکہ ضلیل ہے الحمدللہ تو امریکہ کے لیے امریکہ کے کافروں کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ امریکہ میں ہمارے کروڑوں مسلمان بھائی اور بہن رہتے ہیں اللہ ان کو عزت سے رکھے کروڑوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں صرف کافر رہتے ہیں ایسا نہیں ہے جیسے پاکستان میں صرف مسلمان نہیں رہتے بلکہ کافر بھی رہتے ہیں اسی طرح امریکہ میں صرف کافر نہیں رہتے بلکہ مسلمان بھی رہتے ہیں کروڑوں کے حساب سے رہتے ہیں اور بہت اچھے اچھے مسلمان وہاں موجود ہیں جو مجاہدین کی وہاں سے بیٹھ کر مدد کرتے ہیں تو امریکہ کے کفار کے لیے کامیابی کا راستہ کیا ہے یہ بدماشی چھوڑ دو دشمنی چھوڑ دو اللہ کے سامنے جھک جاؤ ایک بہت آسان سا سوال ہے طالبان امریکہ کے سامنے جھکے تالیبان امریکہ کے سامنے جھکے ہیں تو طالبان کس کے سامنے جھکتے ہیں اللہ کے سامنے تو اسی اللہ کے سامنے اگر امریکہ جھک جائے تو طالبان اس کے اپنے بھائی نہیں بن جائیں گے سب تو جن طالبان نے امریکہ کو اتنے تھپڑ مارے ہیں اگر یہ طالبان امریکہ کے ساتھ ایک ہو جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے دنیا کا کیا حال ہوگا دنیا اپنی جگہ پر رہے گی اگر امریکہ کے کافر مسلمان ہو جائیں طالبان کی طاقت تو پہلے سے ہی موجود ہے نا الحمدللہ ایمانی طاقت کمی جو ہے وہ عسکری طاقت کی ہمارے پاس اسلحہ اتنا نہیں ہے جتنا امریکہ کے پاس ہے تو جب یہ ایمانی طاقت اور یہ مادی طاقت یہ اسلحہ یہ پیسہ یہ طیارے یہ سیارے یہ ٹرک یہ جیپیں یہ ٹینک یہ بھی تمہارے ہو جائیں پھر دنیا میں کوئی تمہارا مقابلہ کر سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات کافروں کو کہتا ہے نا ارے میرے بندے یہ طالب جو ہے اتنے کمزور ہیں یہ تمہارے سامنے نہیں جھکے میرے سامنے جھکے میں نے انہیں کامیاب کر دیا تو بھی میرے سامنے جھک جا میں تجھے کامیاب کر دوں گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی لیکن افسوس کے کافر بہت سرکش ہوتا ہے مجھے یاد ہے جب امریکہ نیا نیا آیا تھا تو ایک شہید تھا کافی دنوں سے پڑا ہوا تھا اس سے بدبو نہیں آ رہی تھی اور کچھ امریکی فوج والے مرے تھے وہ سڑ گئے تھے گل گئے تھے بہت بدبو آ رہی تھی تو کہا کہ میں یہ تحقیق کروں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس بے وقوف نے تحقیق کر کے یہ بتایا کہ طالبان جو ہیں یہ کھانا کم کھاتے ہیں اس لیے یہ سڑتے نہیں ہیں گلتے نہیں ہیں اور ہم چونکہ ہر قسم کی چیزیں کھاتے ہیں اس لیے جلدی سڑ جاتے ہیں گل جاتے ہیں تو کسی اور کافر ڈاکٹر نے اس کا بہت مزاق اڑایا تھا کہ ایسا نہیں ہے طالبان کم کھانا نہیں کھاتے یہ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں پورا پورا بکرا جو ہے دو دو تین تین آدمی ہڑپ کر جاتے ہیں اور اوپر سے پھر شلمبی بھی پیتے ہیں وہ شلمبی سے تو آدمی اور بھی سڑ جاتا ہے اور بھی ادھر ادھر کی باتیں دونوں ڈاکٹروں نے کی لیکن آخر اس بات پر لوگوں نے اتفاق کیا کہ یہ کھانے پینے اور موسم کا معاملہ نہیں ہے یعنی وہ جو پہلا ڈاکٹر ہے نا اس نے یہ کہا کہ افغانستان کی جو ہوا ہے نا وہ ہمارے امریکیوں کے لیے مناسب نہیں ہے اس لیے ہمارے لوگ سڑ جاتے ہیں اور یہ نہیں سڑتے تو ان کے ڈاکٹروں نے اس کی سب باتوں کا مزاق اڑایا آخر اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ طالبان کے ساتھ کوئی طاقت ہے جو ان کی حفاظت کرتی ہے تو اب وہ کون سی طاقت ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عیسائی ہیں عیسا علیہ السلاط پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں تو حق بات اگر یہ سمجھنے والے ہوتے تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی طاقت ہے لیکن انہوں نے ایک فلم بنائی وہ فلم میرے پاس تھی اور میں نے کئی بار دیکھی اس فلم میں یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ طالبان کو جہاں کہیں بھی امداد اور اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے ایک چیز وہاں نظر آتی ہے یعنی یہ کوئی شیتانی طاقت ہے جو طالبان کی مدد کرتی ہے ہدایت پھر بھی ان کو نہیں ملی کون سی شیطانی طاقت یہ تیکون جو ہے یہ برمودا ٹرائی اینگل کی علامت ہے برمودا ٹرائی اینگل دنیا میں ایک جگہ ہے جسے شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اب ان باتوں کی تفصیلات کا یہ وقت نہیں ہے برمودا تیکون کہتے ہیں اس کو تین لکیریں ہیں سموسے کی شکل کی کہا جاتا ہے کہ وہاں شیطان رہتا ہے گویا کہ طالبان کی مدد وہ شیطان کر رہا ہے پھر بھی انہوں نے بات نہیں مانی دیکھو حالانکہ شیطان کے لوگ تو وہ ہیں امریکہ سے تو وہ آئے ہیں برمودہ ٹرائی اینگل جو ہے امریکہ کے پاس ہے وہ سمندر امریکہ کے پڑوس میں ہے اور پوری دنیا کو معلوم ہے خود انہیں بھی معلوم ہے کہ امریکہ ایک شیطان ہے شیطان کا پجاری ہے باقاعدہ امریکہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کُلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم شیطان کے بندے ہیں کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے اگر یہ کافر اسلام اور مسلمان دشمنی سے باز آ جائیں یوغ فر لحمق صلف تو ان کے پرانے گناہ سب معاف کر دیے جائیں گے لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ دو فقت مغت سنت اللہ دوسری بات ایک طرف سے ترغیب ہے دوسری طرف سے ترہیب ہے ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کافروں کو ترغیب دے رہا ہے کہ اگر مسلمان ہو گئے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے دوسری طرف اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے اس بات سے کہ اگر مسلمان نہ ہوئے تو کوئی نیا قانون نہ بنانے کی ضرورت ہے نہ سوچنے کی ضرورت ہے تم سے پہلے جو تمہارے ہم فکر کافر گزر چکے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کریں گے مذمات ختم ہو گئی وہ دوں اور اگر یہ کافر اپنی بدماشی کی طرف واپس لوٹے اپنی پرانی عادت کو اختیار کیے رکھے اور اپنی پرانی عادت کو نہ چھوڑے فقط مغت سنت اللہ تو یہ جو نئے کافر ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا کوئی نیا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا اللہ اکبر انگریز آئے تھے افغانیوں کو مارنے کے لیے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انیس سو انیس میں شکست کھا کر وہ بھی بھاگ گئے پھر روس والے آئے افغانستان میں ایس کریم کھانے کے لیے انیس سو نواسی میں وہ بھی بھاگ گئے امریکہ کی گیس جو ہے بہت زیادہ ہو گئی تھی یہ ہزار اکیس جو ہے یہ ایک مبارک سال ہے چودہ سو بیالیس ہجری جس میں امریکی یہاں سے باگ رہے الحمد الحمدللہ اللہ تعالی کافروں کو دکھا رہا ہے مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے نہیں مانو گے تو تم سے پہلے ہم نے جنگ بدر میں جنگ احد میں جنگ خندق میں فتح مکہ میں حنین میں اور بعد میں جو اسلامی تاریخ ہے میں دکھایا ہے اور تم سے پہلے جو کافر گزر چکے ہیں ان کو بھی ہم نے عذاب دیا ہے ختم کیا ہے تباہ و برباد کیا ہے تمہیں بھی کریں گے کوئی نئی بات تو نہیں ہے, بات سمجھ رہی ہے. رات کے تین بجے امریکیوں نے بتیاں بند کی تیاروں میں سوار ہوئے اور بگرام ایئر بیس سے بھاگ گئے جو ان کے چوہے تھے جو تنخواہ پر پلنے والے افغانی فوجی تھے چوہے ان کو دو گھنٹے بعد پتا چلا کہ ہمارے اکابرین تو باغ گئے ہیں ہمارے جو سردار ہیں وہ تو باغ بھی گئے ہیں یہ کافر یہ کافر بہت بزدل ہوتے ہیں بہت ڈر پوک ہوتے ہیں ڈر پوک کے معنی جانتے ہو الحمدللہ تم لوگوں کو ازبکی کرگزی اوری ترکی زبانیں آتی ہیں سمجھتے ہو اس لیے میں تم لوگ کو یہ معنی سمجھا دیتا ہوں ری میں اس بکی میں پوکھ کس کو کہتے ہیں اور اس میں پوکھ پوٹی کو کہتے ہیں اور ڈر پوک کے معنی یہ ہے کہ جس شخص کی ڈر کے مارے پوٹی نکل جاتی ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے پوکھ ہے یہ اصل میں پھر اردو زبان میں آ کر یہ ڈر پوک بن گیا ہے ہمارے یہ جو ساتھی ہیں جب نئے نئے آئے تھے تو یہ پاک فوج جب ہم کہتے تھے وہ کو پوک فوجوں کو کہتے تھے تو میں نے کہا کہ ازامت کو ناپاک فوج ہم کر دیتے ہیں تم بھی خوش ہم بھی خوش اللہ تعالیٰ ان ناپاک فوج کے مرتدین کو ناپاک فوج کے ظالموں کو جابروں کو غلاموں کو اسی طرح برباد کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے امریکہ کو برباد کیا اسی طرح ذلیل و خوار کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے امریکہ کو ذلیل خوار کیا اسی طرح اللہ تعالی ان کو ذلیل و خوار کرے جس طرح اللہ تعالی نے ابو جہل کو ذلیل و کیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحب اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام علیکم و رحمت الله و